بسم الله ورحمة الله ورحمة الله رضي الله تعالى عنه قال حررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريتنا أضو ما مصري بيه من هو تسراد رسول الله تعالى ولا شرش مرد ریٹاڑائی گزاراسی میں دا سمس ہو یا خبر ہے بدے گو نیچے بدے گا وور سے ہوا کل نہ محنت کری آ وہ سکے نا بنا کو خدای ہوا جیسا کنا تو چل رہے گو سال بھجکے واڈے کو کھولے بداولا دے تو دیکھے کو چل رہا گوشا ہو جانا بولیں کہ خیر صاحب کرام حضرات کی فضیلت کا جاری رسول اللہ بر رحمتنا کو کرا جانا علیہ وسلم کے دار کا اجازت کے واسطے رسول بر رحمتنا کی دار کے فضائل ہم کے لیے سن یارہ متذید اجازت کراوا چھ بات سناوا پھر جناب و من ذي حظ مندے بدیرنا وہ دیکھو بائلاندا سے سیدھے طرفوں لوکو بازار جن میں کھلائے تو کم رضائیہ وجیت تو سرغیت میں خیناں نہ لگے۔ داہویا ہویت تو سرغیت سے دارا ہوتا نہیں تو گرا۔ دیدے میں مثلا کہ کنے صبح برے سے اتار بچے اور پرے بھائی دارا سیری آر سی مشکلات پھر نہ اے میلاد اوادری یہودیت ولادت النصرانیہ ذو خنین نزلا شاہ پہ یہودیت ملا انہوں نے سنیتوں میں بالا کہ ان کی گواہی اس کو دے کہ انہوں نے نزایا بالحقیقتیں صبح کے بے دین حدیث کو حدیث جو مر جاوا ارسن زلید کا ذات ہمارے پاس ہے دینا جہانے کا سے دینا سمجھا تھا کس لیے عرب طرف چلنے جانا انے حالیہ بے طولہ نزلا اسلام حد جاگا سندت اینکو مشکلات اگلی بنا ونس دبست والذی نفس محبت صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہے لفت وطن اولاو حد رفی سبیل اللہ ایو سبوی ایو وی ایو وی قلقای پلی ایش وطل اگو جایدین سرکاک بیودی بگی خیر من الدنیا وما بیها تداری کسی ہے سیدی زند وقتی روی محا مہاد کو سے ہندی کا شوق جہاز سب جما کلا یہ دیا گلپن بھی دینہ اس کو تو بولا تو کرے اپنے ناداد احسانوں کی وجہ سے نے وصول جو اور ودار ہے روام اپ صدرہما فرمایا اللہ وان ذات ابن اسلام رضی اللہ تعالی وقال قال <سؤال> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل غزا دی تبیل اللہ ان طرح کے غزو سے لوگ فرائی طلبیا سوال کیاں وہ لایا قال <سؤال> اور نہیں یاد ما کرے دے سین سین سے بڑی پڑی ملوط تھا حضور اکرم نے ہمارا کرے یہ دی گانا دربار حل لگانا نے رے علی بات کے کرا لگا غان یان سے دارت صحبت رس روا ہوں کسے رحمۃ اللہ واردی سید رضی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد یا بالله جپان اللہ <سؤال> منہاز دب جانب اسلام نے جہاز دیکھ بدر اب محمد سمجھ دیکھو شیپ دے بندی بے جی گجوتان کلر سوگڑا جلو سہید سے جس حدیث نے جنا دے حدیث ربی گلا دا کیتا رسول پاک نے کہ جوور نہ کتا جوش رشتہ حاجی با سن خبرنو درج فن اللہ رب پاک و اسلام دین محمد رسول و قرار بیا وجبت سمو الجنہ ماجبلہ ابو سعید اج بچو تجب سے لکھے ابو سعید صاحب گل کر نا تواد سم بال سہدیم یار سو رکھ سہدا یار سولہ بہت نیل جہان بہت میری ہری پی بر برے ماشنا یہ جراپن وغیرہ اسلام محمد ہریف دے برے ماشنا کا ها جهات و جنكي مدرجة جرمسي عفو بلد بس ربية ندازة جانسا رواه مسلم رحمه الله وعالمي موسى رضي الله تعالى وقال قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مرسول قيري ان ازواب اليحندي دارو اذي جنات تحت زلال الصيوبة دالوني دي غتيري دالوني دي غتيري دتيري دي دشمت نبي هذا دشمت كيرا جا قصر اذر من رسولي واختير اذر دا چکس رکھنا تھا سرجکلائی یہ دعاؤں جوابوں کا صحیح ہے کہ کسا کہ تو کر رہا ہے کہ اپ تو سمے تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو لہذا سارے بری رسول اللہ تعالی کے ویلیہان حالاتوں کا صحیح سے انہیں جناب اے موینارو جی فرمایا جائے را ثابیہ جدا لگے چند جناب درا간다 انو لا سمے سو کرا اور اپاں সফল گئی اپ کرے گا اور وقال عليكم السلام زوبیا کوست سلام دے دارک سفیع سلام دے بندے دے وے تو نرا کیمرا کنا ذوبنا لوڑا دا کری سلام مولے کو سمکا کزارا جسنا سئی ورس کے موتا تکا ذیرا اقبالا تیرا تیجا چیرےلی تیرا تیرا سم بولے نا وی نا ویرا بنا تے اٹھ چلے رکا موتا وقال قاهو يترا يلایا کہتے کہ رسوم مشاہد صحیح ہے للعدو کے غیر عورت یہو اللہ تیرے پر طلب دم ختم فزرہ پر بھی وال یوجب تیرے جدا شہید سے دیکھ لینا تاکہ بس کرے تشاور چار ودا کرتا ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول پر کونا صحابہ احمد رسول کریم لمما انه لما اصيب اخوانکم يوم احدنا شاندار رسول رسول اصحاب احمد تو لما اصيب اخوانکم يوم احدنا تو اپ کے تقریب پر تو سید ولی نے مسلپ کے شہید ہونا شہید ہونا مسلم ہے تو تکلیف برت ہو اویا کسنگ شہید ہو سلپ الگ سوال تکلیف پر سو رینے خرابی تب یہ رسو لوگ برائے کیا تو آپ کو شہید ہو جال اللہ ارواحہم فی جوف طیر الخضر نام وجھ وال فرایت تر دین دے دے پیری جییرے بے حق تکیندا کرش دے مر ہوئے جنت نمبر 1 اےل جوف تا تکیندا کر خدائی پاک دار دینہ وجھ وال جناں قرزوں انہارت جنت جوے وارے لے دیدار دینہ دے شہداوی اے دے نے دے جناز تا اویلے دے جناز دی پیری جناب سے گرویم فروغ کو یا جنا رات میرے دی پردیشے لوک دی پردیشے دی ویری کی کیڑا یا جنا اور اس کی کیڑا کرا ہر شودیہ بیان کوے اختر خدا ہی پر ڈوبلے تے جوڑے فریری لزینین علی نہ نورل فینین علی کرا ایدی جو براد ڈوبلے دی یہ تبیروس نہ سا اے تبیروس آج جی تا کول میں سے پا رہا وزارائے غیر الکنیہ پنجاہ دہ جہد جالستر در درے دی معلقہ تن لکڑی شری کی ذل العاد سے وجہ 13 به عرض سما نہ بده لو دیا ضرب سے غیر سے دارش و اخترہ 13 کرا دےش لکڑی شری کی تنا کلمہ واجبو پی تو ماکل ہم ممشد ہم无比رہ تو عہدے کی ذن و دیو آ دے فرو گے اپ بولے ہم نہ فرو دینا مندل واغ شكينا افضل و بطير هنا وازين الريل يا خبلان الريل لي ليارا قد ور زينه بغذورين درا فركينا بغذورين در شكينا بغذورين در و ديارا فيصل زينه بغذورين درنا قالو جديو ولا جديو ورين له تو صدا صحاد وَنْ يُقَلْ لَهُ اَخْوَالَنَا عَنَّا سیخ که ورورا سوی اگه خود ورینه زمیشن جبتن یوش خود دی کنا دیزه دراتانا که دارتی ساور ورورا سوی جا نا احیان پیل جنته بیس خود وقتی سے داع نده و خود سو حدا سنی کنا آقا دا کسا سرا و مجای هایی جو سیخ ملاب کنده کنا جا عمیشن جبتن یوش خود سنی جناب سی دبی نہ روگ پتی کرنا پھر پتی اللہ جو روح بتائی کو دئی جناب سے جناب سے دئی ایسی او جنتر جان سے دیجیے ہاتھ نہ کھانا جان وقت یہ جہاد رہو ہیچے کو دے وقت دے یعنی کام تو کارا دے جہاد نا ایمی ایسو ساید انجریوں کے سیدون دن ایمی کو دفندیتا بے سیخ سیخ تا دو خونت سوحدہ بے میرے دا افسوس کو جان کی جسے دا سیگانا جبیرے دارا برادی شکوٹے بیرے دا خبرہ ورہا سایی ایمی شوز وندی ورسکین او فروکین اچھکین اکی دے فرد اس پارامو کماندے کو نگل سویگانا تا کیسا بییرے طرح طرح کا راستہ ولی والے لگا رہا جداد کی کوشش کے علاوہ بھی جنازے کے قتلے سے پورا رجاحت ہوا سے جہاد ہو جنگیں ان کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو کہتے ہیں کہ دوسرے جنرہ تو دے دے اور وہ رہا نو ہے ساتھ جو دے دینے لازم ہے زمانے کے سفر ورانا سمجایا تھا بے اللہ وقال الله تعالى الله روض او غرم الالا ابلغوا ما قد غادروا ثمنوكا توشه درا بنا دی دا کرا وقال الله تعالى ربنا تذيل کو اللہ کو ہدایت ولا تسبن الذين قتلوا في سبيل الله سے بے ونے یلما کا امواتوں نے الى اخر الايات عين والاحياء عند ربهم يرزقون باردين اذا اتاهم الله منهم ذلك لذلك سيفر يرث ورثه كيمداكانا اذا نرا فانا اذا قوتان كيمداكانا يا سو سرينا جيدا وغني بيانوا بي بي رزقين هذا ترى بيي فصول دي بردس كانا عندما خداي دي ترى فانا اذا قوتان ثانوي تو دي روحا وضعود رحمت اللہ وعن ابي <تصفيق> سیم خدر اذی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالا المؤمنون في الدنيا على خلافہ دعجائی مؤمنون قدر حیرت مدریک اس میں بمبی الَّذین آمنوا بِاللہِنَا وَلْرَسُولِهِ وَخُدَائِوَدَ فَرَائِقَ رَسُولِمُنُ بِیمَانِ سُبْحَلَا لَقِ <تصفيق> ارْضَابُوا اینا وردی بدی کتا کو وجاهدوا باطفالهم وانذرو ذي سبيل الله وجاهدوا الجهاد في ذاته کو بناؤ کے ساتھ دایو کے ساتھ ولدی دعوۃ کے مضبوط کراؤ دعوۃ کے مضبوط کراؤ ولدی یمنه الناس على اوال انقوان کو سیما او گل اقرسا جو امر جہاد نئی میں یاد کر شہ دیتے دو راتے جو نواسی دا جو یواگی نہ بولے دا دولت مار خانہ توین لے گا مودینہ دا ولتینا او دا باقلے و دا خوشی کرا دا او نہیں خو بیا تارہ کہو اللہ عز و جل جو پردے دی لیے لرا کھن سد خدائی دے پرے پردے کرا بیاج استعمال کرا پردے واں فل دے خدائی دے لو دین کوشش کو گنادات ریان کر روا و احمد رحمہ اللہ ہمارے جانب کا نام اور نہ جام <سؤال> پھر یوسا مسجد کا جانست ہے آغا کا پتیا یاد ہے یہ دنیا میں مستقبل بندو غنی پیار ہے کہ دنیا اور یاد ہے اللہ پاک دیدے کرے جو ٹھیک نہ کرا جو صحیح تو نرا جکڑا کر بس یہ یاد تیرا بعد المسلمن مال النفس المسلمۃ النسویہ نو مسلموں کے مسلموں کے پاس یقب ظہرتھا کہ تم سودللہ کیتن کر رہا بلا مثلا اذا نفس محضور الغنده حصل जायले कि रपा की तो सेदा وان لها الدنيا وضاه وبدہ نہیں جرا لا قد قتل في سبيل الله صاحب هذو شہید سے قریب کی یاد سے احد اہل یہ ہیں یذون لي اعدل وذر والمذره لا ان اقتل امر ذي افضل رجل معلوم کہ وہ گماجو نے کہ دامان چلا اک سلاج جو شہید تو صدق اللہ علیہ والہ وسلم دا جوتر بہو بہو موٹا پھل دےڑا انجپونا نہیں کشیر پھولے پڑا اہل الوہرے والمارے اہل دے غوز ولے اہل ول بولنا دیتم جوڑے او د دې یو جوونۍ یا به او یا دا چې او د او د غادي کار و شي نه کړه دا bale چې ټول دې یو دې موشي دا ټول دې یو دې موشي اهدو الله نه موشي عالم د دریاده موشي کړه ټول نه دې یو دې لا أبطل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون بيه أهل الوزر والمدر إذا كان يقول أهل والغنى وأهل من ذلك الكون يريده الكناة ثم ندا لأبو دي ولا وداقا جكينا دي ولا جاء صحري بيبني في الكناة دا سولة دم يدفوش رواهم جسي رحمه الله وعن بنت معاوية رحمه الله حسنا سيبو يليدي يقالت کام دہذہ بہت ترمی ویلی کار ترم ویل گند سو آر بن مل جوبر کرتے جن شہید بل جنتے ہے جنوب بال بچے مسلم کیا نا سی. جنتے. کا بچائی کا جنم دے وا دسوائی تو جناس روایہ ہا ابو ذر وعب رضی عمر وا عبداللہ نے ان کا وا عبداللہ نے عمر وا عبداللہ ابن ان کا وجاد ابن عبداللہ ابن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین كلهم یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکم صحابہ کرام دا حدیث میں کتب ہوئی دے رسول مبرک نا اور جو جی جی جی یا یا مطلب جی دیر ہمیں دیر ہمیں وہ حال ہوئی تھی اس نے وہ مستوری کی بدل ملا لے جیسے خلیج کا خرچہ میرے کیوں ہوتے ہیں گندنو سے لوڑا وہن خبر میرا کہ یہ بھی سے دی اللہ گندنے کے موضوع میں بھونا فل بھائی علی جو ان فقط وہی نہیں ہے ذالکا اولیاء مولا والا جو تو غزایاوں کو مولا والا جو نا بلا ہو کے کل در ہمیں ند پر آ بہار ای والی پیغمبروں کو میں اس سےอัลغی رحموں اور ول لا کاری بھی۔ ا مقصد پر او تھاوے چلے پڑا او ول لا کا شکرات او ول لا کاری بھی۔ تو مسئلہ ہا گے ایا میراوس کے رسولوں نے کرواہ کی دعا یا تو اللہ یجاز للمن یشاء کوئی کہ بھاری رام راجو دیو وے تھا او نے ویロナ نہیں کیتا پر بعدے اوے لگیا منی ویロナ تو کوئی بھکتہ پھاٹدی پر دنیا بھی تو بھی گئی کبھی مسلک سوندر پولی کے ویلی آپ کے موقع لاکی مل اچلی ایمانوエル نے یہ اعلان ادوہ کلام صلی اللہ علیہ ہا وسلم کے ہاتھ سے سونھرا تصدق اللہ تصدیق کے امور افرائی پر جفر پر سوادے کر یہ بھی تھا نا اپے اے مسلمانوں ذرا اے افرائی پر تصدیق کو پھر کے بالکل واضح رشیا دی ادا سیدھا زادہ اے نے زریموں وا عملی تصدیق کے ہو دارا حد تا خود لہ حد کے کازل کوش كذلك اللذی دعوت کرائے جدا کے کیا خالی تو سے اور اللہ کی طرف سے اور شجعت کے پیارے پر ہوا تھا کاراشا میرےcanada کے پیارے پر ہوا تھا ہاں 200 290 سے آجرہ ہوں یوما ہمارے زمین کا رجوال کر دیا تھا canada سے دبئی بنا پر دبئی نے دہاڑ سے ہم نے جمال الدین ہاٹا گزرا فرمایا رہا تو چکھ کو نوستارہ بنا حتی سقط القلم و تو محمد جبروت اور اپنے پیارے دا, دا حتی جسے داں تے دائیں پھٹ چھاٹی بھی پروا تا او ویرے کرا کہ ہارو دوفر پھیل دالیا تے دابر احسان سے جو تے پی پروا تا ہوے اور رسولو کرکٹ پی پروا ہاں او کا دا فضائل نے عبید پھیل جناب رحمت جو تے پی پروا تا جو ہا سفر پھیل جناب رحمت کرو جانا تھا او کا بل رضی اللہ علی وی یے دابر جو فضالات ہے دابر ساتھ کر تے حتى دا دا, دا لو ارادا مردو سو رات کا سوبر کرتے پی پڑولی کا یوکونا یوگی سمشا رہا جا سکتا ویڈیو روکیوں سو میرے او یوبن مو بیت تجی جوریمان تے کمرے منو تے او دے مانو لڑکیاں ادوا ملاو تھی فلستین دی سلھا وچ ادارن کا وچاراں جان سے یہ کنا چے ملاو حضور نہیں کنا کوئی رہوا کرے وی وجود میں آتشہ تھی تے دور سے دے تے وجود میں درشے تھی جس او دار دا وجود نہیں تھی تے جس جنا لگاوری جنا دا بڑا کنا تے وجود دی چیز جس ذرا ایمانی صفے دور لگا میری ایمانی لگا نا اخلاقی قواعد کو یاد صحیح بدر خدا کو طبی کی ساتھ دو ہوگا نا یون کلک کرائی ہوئی یون دا سے بھی دور ملے کم ذرا بھی کنا صاحب دور دیتا نہیں ہے بے زبان دے جو کنے تو میرے طلحا اغری چرنے والے تو میرے شعبانہ زبرے میں اغری چرنے والے کناں چرنے برو دامللہ لا سپور دور جوے چنے لا سپور شود سतीश عطا ہو ثوم الغرب نغمہ تو دندو دیو کو شنا معلوم فقط طلبو سیدی زلرا وا هو سے دراج السانیت لا دادا پر باسا درجہ اش ورجل المؤمنون او غیر مومن کرے دخلت ابد الصالحم جلد کی چیز در نے کمال <سؤال> واہ کرے یا وہ دل بادا بادا مالیا کرے نے ذا کرے لا پرگان وتریی جناب او رضی اللہ ودا کرے اس دشمن کرے جناب پسندت اللہ 하자 کو ذکر و خوف کے نوادے سے حد تک وہ تیرا فضا کا انتشار جس شان سے ہے یہ مقصد کوئی ورجل المؤمن ربانا مودنا چڑ منسوخ میری وار سر وان وا وان سی رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقصنا صلاة لنا سيدون بريك اسم في سبيل الله سيوك سمده ستكنا وإذالك هي العدوة قادل حتى يقتل جاني برو برو برو حتى يقتل حتى كنت سيدك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذي رسول مبركة بحق وذلك سيد الممتحن وحن. جان سہی دل ممتنو کے پس کرواد گلتا ہر اللہ ہومل تکواد تہان مسل کر سواد جان پتا کر سواد دا کر پکوان پا کر پدار کے شہید المت جان سہی دیکھا کر دا تجربہ کر دا اور دا بھی دی اللہ <سؤال> ہے دے خدمات فرائی پر صرف قات دی لو دیعارت فرائی پر نہ فرائی پر تھا دی اعزاز خدمات کی جتناں دے شاندار لا یت روہ النبی اور بہار ولی پر نہ لگو نہ اللہ دے جناب نوبوہ دے خلیفہ غیواز رجاز نبوت کرے تو میرا بھی کیتن کنا طلب جو دای درجے تے اور بارہ پر رہے خلیفہ و مہ آئی نیولاسک بر مسوش سب ندروش حضدر ہس موبس مد کیا نہ شہاد بہت لوگ ہو خایا ہو رنگ رو نہیں و خط نہیں حسرت میں شہادت ایسا صحیح یہ خسایا رنگ کبھی کے وقت میں وہ ادخل و ادخل اولو جوئی من, من ای افراد جنت شاہا ایم در اوزاد یناس رجل قدمی و مناسبون و دلام و منفقتا جاہدا بنفسه و مانهی ایرکی حاسبو جنگیدی وفایدار ایل عدو و قاتل حتی یقضل فزاکا فی النار ذکر کیا امر خود یا ایسا رسی قید ایمان نوی بتاکا انا جا رسی ایمان قید ایمان قید فزاکا ان سے بلا یم ہندفاط صحیح تیرے جدو دادا کا یہ صحیح رکو اور ساتھ ثنا نہ گئی تھا نا علاوہ حضرت رحمۃ اللہ والسلام وارد عائذ رضی اللہ تعالی قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ رجلے او اس نے رسولوں کی جوزاری پر رسولوں مرا کرو فرمایا وہ اس نے اس یا کی اس ذرا سوز ہالا بتا یا رسول اللہ سولہ بدیر سراہر مرتبہ سواج بندہ تھینک سرائیو پہچا پل تب سول سلائی اللہ اللہ سلام سے سولہ کے سر آئی عمر غدا سے کتا خیر کرے جو رہے دیدی جناتا کہا توس تو یہ ہے فلتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملناز فقال رسول مرکو تہولی بخال کتا حل راو احول منکم آل عملی اسلام جا ری دلالا دلالا بطور سے جی کیم دا اسلام منہ میری دلالا جی ری داگا مرع کرمی حال <سؤال> را اهو میں عہد و پیمان فرمایا رضوان اللہ را یکاز دو سے دے امام دے اسلام مولا وقال رجل انه يذريت جناب یا رسول الله مر دل حرت الله تو ذرا كده يواش با سے بران پڑیا شو صلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبنی رسولوں بران نے جنودین عليه التراب قتل رو دستے مبارک وروڑاں تے جنا ہمارے نارا خود یہ دونوں برش را نشی کرے ہار کے ملزوم ورا خبر ور کول دا میر سره الله دین نی ها څوک سره داونکو خبر ور کرے کنه خبر کرے څوک سره داونکو خبر ور کرے کنه کرا دا پسنه کله منسوم نی ورا خبر ور کول دا میر سره الله دین نی دا لې څنګه دېته په څوک نو چې پرسته نکړنی ورا پر دې دې ته ال صاح اکر دی. دیکھ خبر مارکی خال کے بداس مکابے ملے خبر مارکا بداس مکابی مڑے با مقابلے بالیا ملے نا خال کے خبر ویر کبھی سولہ <سؤال> برا برما تو بھائی بند لے کر بند گھر کا ساتھ لیکن خطار ویرکا ہوا تو آنے پیسرتے دے گئے اور دو بداس مقابندے بادام دیکھ بھیا مک روا کی